خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے مطابق پیدا کیا ہے اور اس نے تمہاری شکلیں بنائی تو نہایت خوبصورت بنائی اور سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مخصوص غرض و غایت کے لیے پیدا کیا ہے انہیں بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے اور انسان کی تخلیق تو اس نے سب سے اچھی شکل و صورت میں کی ہے انہیں نہایت ہی معتدل مزاج عطا کیا عقل قوت گویائی اور قوت سماعت سے نوازا اور مخلوقات میں تصرف کرنے اور ان سے مستفید ہونے کی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کو سورۂ غافر آیت 64 میں یوں بیان فرمایا ہے اور اس نے تمہاری شکل و صورت بنائی تو تمہیں بہت ہی اچھی صورت عطا کی اور بطور روزی تمہیں عمدہ چیزیں دی اور صورت الدین آیت چار میں فرمایا ہے لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہر صورت قیامت کے دن سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے جب وہ انہیں ان کے ایمان و کفر اور اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دے گا